باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے یہ سبق کو پڑی تھی کہ انسان کے تخلیق اور تکلیف میں جو اختلاف تھا وہ ہم نے ذکر کیا اور پھر جب انسان مکلف ہے تو اس میں جو اختلاف تھا وہ ذکر کیا پھر اس کے بعد ہم نے تکلیف میں اول تکلیف توحید ہے تو اس کو ذکر کیا جس میں ایمان باللہ ہے اور پھر اس کے لیے اساسی توحید کے لیے اساسی بنیاد کی حیثیت جو چیت رکھتا ہے اور جو کلمہ رکھتا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے تو لا الہ الا اللہ میں سے ہم نے بحث کیا کہ لا کا کیا مطلب اللہ کا کیا مطلب ہے ایمان بلّہ کا کیا مطلب ہے کفر باغ کا کیا مطلب ہے تاوت کا کیا مطلب ہے تاوت مطلب کے کا مفہوم کیا ہے تاوت کا مزدا کیا ہے یہ سب کچھ الحمد للہ تو پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے جیسا کہ ہم آج کل کہتے ہیں کہ بس میں نے لا الہ الا اللہ پڑھیے یا یہ ہے کہ مطلب لا الہ الا اللہ کا مفہوم فقط یہ ہو کہ بس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور عبادت سے یہ معروف عبادت لیا جائے اور دوسرے عبادات جو ہے جس طرح دعا ماپ اسباب ہے جس طرح وہ ہے حکم اللہ تعالی کے قانون کے ماں سوا کسی دوسرے قانون پر حکم کرنا ہے تو یہ ہے کہ مطلب یعنی کسی قانون پر حکم کرنا چاہے وہ اللہ کا قانون ہو یا غیر اللہ کا قانون ہو تو اس پر فیصلے کرنا اور اس کے کا احترام کرنا اور اس کی طرف وقت نظام رجوع کرنا یہ کیا ہے یہ در حقیقت کا عبادت ہے اور کسی کو قانون ساز مطلق ماننا اور اس کے قانون کو کا احترام کرنا یہ اصل میں اس کو معبود ماننا ہے تو بہرحال ہم نے لا الہ الا اللہ کا جو مانا ذکر کیا اس میں سب باطل معبودوں کو چاہے وہ عبادت پدنی میں ہو معبود بنے ہوئے ہو چاہے وہ عبادت ماری میں معبود بنے ہوئے ہو چاہے وہ عبادت دعائی میں معبود بنے ہوئے ہو چاہے وہ عبادت حکمی میں معبود بنے ہوئے ہو سب کو رد کیا تو ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ ہی بس ہم نے تمام باطل معبودان سے بغاوت کا اعلان ان کے خلاف عداوت کا اعلان ان سے بغض رکھنے کا اعلان ان سے براعت کا اعلان ہم نے کیا تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ اسلام کا اساس ہے ایمان کی بنیاد ہے اور یہ جو ہے یہ تفریق بین الحق والباطل لاتا ہے یہ تفریق بین الکفر والاسلام لاتا ہے یہ تحلیل اور تحریم کسی چیز کو حلال کرنے جائز کرنے اور کسی چیز کو ناجائز کرنے کے لیے ناجائز کروانے کے لیے یہ کیا ہے یہ معیار ہے ہمارے پاس اور اسی ایک ہی معیار کے ذریعے ہم وہ کرتے ہیں یہ ہے ہمارا معیار دوستی اور دشمنی کے لیے کہ کس ہم دشمنی رکھیں گے اور کس ہم دوستی رکھیں گے تو جو معبود باطل ہے اور جو اس کے عابدین ہیں اس سے ہم عداوت رکھیں گے دشمنی رکھیں گے اور جو حق معبود ہے اللہ تعالی اور جو اس کے عابدین ہیں تو ہم اس سے کیا رکھیں گے ہم اس سے محبت رکھیں گے المؤمنون والمؤمنات بولیا اولیاء بات مومن باز باز کے دوست اور جو دشمن ہیں ہمارے تو اللہ اس کے بارے میں فرماتے اسی طرح لا لذین دینکم اسی طرح جو بھی ہو باپ ہو بھائی ہو جو بھی ہو لیکن جب لاہ کے معیار پر وہ دشمنی کے قابل ہے تو اس کی دشمنی رکھا جائے گا اور جو لا الہ الا اللہ معیار پر دوستی کا قابل ہے تو اس سے دوستی رکھا جائے گا اسی طرح ہے نا تو بہرحال یہ تو لا الہ الا اللہ کا ہم نے یعنی اچھا تفصیل اس میں ذکر کیا اور اتنا تفصیل تو بھی نہیں تھا لیکن تھوڑا بہت تھا اس کو یاد کرنا چاہیے اور اس کو محفوظ رکھنا چاہیے دوسرا اخطلاح ہمارے پاس ہے دین کی اخطلاح دینی اسلام جب ہم نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا تو اس کے بعد ہم ایک دین میں داخل ہوئے جس کو کیا کہا جاتا ہے دین اسلام کہا جاتا ہے جو اللہ جل جلال کے نزدیک صرف ایک ہی دین ہے بس کوئی دوسرا دین اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے چاہے ہمیں کوئی جو بھی کہ آج کل تو لوگ کہتے ہیں یہ ایک ہی راستے پر جانے والے لوگ ہیں یہ مطلب ایک ادھر ادھر دیکھنے والے لوگ نہیں ہیں تو ہم کو اس طرح کے نامے دی جاتی ہیں لیکن یہ ہر نظام میں ہوتا ہے دیکھو آج کل جمہوریت جو پوری دنیا کو یہ درس دیتا ہے کہ میں ہر نظام کے ساتھ چلنے والا نظام ہوں لیکن جب کوئی جمہوریت کے راستے سے ہٹ کر کسی نظام کی تبدیلی کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ مانتے ہیں مانتے ہیں خود نہیں مانتے تو یہ پینڈیمنٹلسٹ ہے یا نہیں ہے یہ خود بھی ہے یہ لوگ یار یہ دیکھو یہ خود بھی ہمیں کہتے ہیں ہمارے خلاف لڑنے کا جواز اس کو ان کو کس چیز نے عطا کیا ہے یہ ہی کہتے ہیں کہ یار یہ جمہوریت کے راستے پر آ جائے عوام ان کو منتخب کرے تو ہم ان کے مطالبات ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ اس راستے پر نہیں آتے تو اسی طرح ہم بھی ہیں نا ہم بھی کہتے ہیں آپ کسی راستے پر آؤ گے اگر اسلام لانا ہے تو اسی لانا ہے کسی راستے پہ لانا ہے کسی دوسرے راستے پر ہم نہیں مانتے کیونکہ ہمارا دعوی لا الہ الا اللہ تو لا الہ میں ہم نے دوسرے طریقوں کو دوسرے نظاموں کو دوسری بنیادوں کو دوسرے معبودان کو دوسرے عبادت کے طریقوں کو سب کو ہم نے رد کیا ہم نہیں مانتے اسی طرح ہم بھی ہیں ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے اور یہ اگر کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو غلط طریقہ ہے بنیاد پرستی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہر نظام میں ہوتا ہے آج کل آپ کیوں یہ نعرے لگاتے ہو کہ نظام کی تبدیلی کا نعرہ ہے تو فقط جمہوریت کے اندر رہ کر وہ نعرہ لگانا ہے اور اگر کوئی جمہوریت کے باہر ہو اور وہ نعرہ لگاتا ہے تو اس کا نعرہ نہیں سنایا جا سکتا تو یہ عجیب بات ہے یہ غلط بات ہے اور یہ جو ہے نا وہ ایک باطل مکبل ہے جس پر یہ لوگ بہرحال یہ تو ہم بات کرتے تھے دین کی تو دین ایک ہی دین ہے جو اللہ کے نزدیک معتبر ہے دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہی ہے کوئی دوسرا دین نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ بھی کوئی دوسرا دین نہیں مانتا ہے اور نہ کوئی دوسرا دین جو ہے نا وہ آپ سے قبول کرے گا وہ میں یہ بتا غیر اسلامی دینا فلحل وہ ہوا فی الحال اسلام کے بغیر جو کوئی بھی کوئی بھی دن طلب کرے گا کوئی بھی دین میں وہ جائے گا کسی بھی دین میں وہ جائے گا تو وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اسی طرح اللہ جل فرماتے لکم دینکم علیکم فرماتی لکم الکم دین فقط دینی اسلام میں میرا جو رضا ہے وہ کس چیز پر ہے دین اسلام پر ہے اور دینی اسلام کے ماں سوا سب کفر ہے ولا یرد ابادر اسلام دینا ولاد والفر وہ اپنے بندو کے لیے کفر کو کفر پر وہ راضی نہیں ہے بلکہ راضی ہے تو صرف دینی اسلام پر راضی ہے تو بہرحال یہاں پر دین کا ایک اصطلاح ہے کہ دین کیا چیز ہے دین کیا چیز ہے تو ہم دین سے تھوڑا بہت بحث کریں گے تو دین ہے، عربی کا لفظ ہے دان یہ دین اسے ماخوذ ہے ذرا باغ و پاپ ہے ٹھیک ہے دین کا معنی کیا ہے دین کے معنی متعدد معنی ہے دین کے لغوی معنی ایک معنی دین کا ہے جیسا جزا یعنی بدلا دینا کسی کو اس کو کیا کہتے ہیں دین کہا جاتا ہے پرانی کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ روز جزا کے مالک ہے تو روز جزا اس کو کیا کہا جاتا ہے روز قیامت کو کیونکہ دن لوگوں کو اب ان کے اچھے یا برے اعمال کے بدلے دیے جاتے ہیں تو اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے یوم الدین کہا جاتا ہے اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالی فرمات تو یہی ہے اور عربی میں لوگ کہتے ہیں کہ کمات دین تدان جس طرح جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یعنی بدلہ تم کو ویسا ہی ملے گا تو دین کا مانا بدلہ ہے دن نہما دانو جیسا کہ ہم ہے کہ ہم نے ان کو ایسا جزا دیا جیسا کہ ہم نے ہم ان کو انہوں نے دیا تھا تو بہرحال دین کیسے کہتے ہیں دین جو ہے نا وہ جزا کو کہا جاتا ہے دین اسی طرح دین اطاعت کو بھی کہا جاتا ہے ولا دین الحق یہ اللہ تعالی کی حکم اطاعت نہیں کرتے تو یہاں دین کا معنی کیا ہے یہاں دین کا معنی ہے اطاعت ٹھیک ہے اور اسی طرح ہے جس پر میں اللہ تعالی کا اطلاع کرتا ہوں تو وہ مسئلہ یہ ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں تو ما مانتا بھی ہے دین کا معنی ایک یہ ہے کہ مطلب ایک کسی انداز طریقے کو بھی دین کہا جاتا ہے اس طرح لوگ کہتے ہیں مطلب اگر تم نے یہ کام اس دن پر یعنی اس طریقے پر کیا ہے دین کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دین کا ایک معنی جو ہے وہ سیاست بھی ہے لوگ کہتے ہیں دن تو سست میں نے اس کی یعنی مطلب سیاست کی اور یہ کی تو دن دین بمانے سیاست بھی آتا ہے اور دین بمانے ملک بھی آتا ہے کسی چیز کا مالک بننا دین کے معنی ملک بھی آیا ہے تو نا وہ بھی آیا ہے اور دین بمعنی قانون بھی آیا ہے دین ال قانون بھی آیا ہے اللہ تعالی فرماتے ما خدا خاہو فی دین الملکی یوسف علیہ السلام نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون میں پکڑ سکے وہ بادشاہ کے قانون میں نہیں پکڑ سکتا تھا لیکن اس نے کنعانی قانون کے بارے میں پوچھا ان سے اسی کے مطابق پھر اس کو گرفتار کیا بہرحال حال یہ ہے کہ مطلب دین کے مختلف معنی ہیں مختلف معنی ہیں اب ہم آئیں گے اس طرف کا اصطلاحی معنی کیا ہے متعدد علماء نے کی ہے بعض معانی عام ہے دین حق اور دین باطل سب کو شامل ہے اور بعض معانی خاص ہے جو صرف دین حق کو شامل ہے تو یہ کہتے ہیں کہ دین کیسے کہتے ہیں تو دین کہتے ہیں حوت حوت طریق المتبع المتبا الحیات زندگی میں جس طریقے کی اتباع کی جاتی ہے جس راستے کی اتباع کی جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے دین کہا جاتا ہے چاہے وہ حق ہو چاہے وہ باطل ہو جو بھی طریقہ ہو دستور ہو آئین ہو زندگی گزارنے کا اور اس کی اتباع کی جاتی ہو تو وہ ان لوگوں کا دین ہے مثال کے طور پر کسی علاقے میں اسلامی قانون ہے تو لوگ زندگی اپنے اسلامی دستور کے مطابق وہ گزارتے ہیں تو یہ ہی ان کا دین ہے اور اور کسی علاقے میں کمیونزم ہے تو لوگ اسی قانون کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اسی کے اتباع کرتے ہیں تو وہاں پر کمیونزم ایک دین ہے جدھر مطلب یہودیت ہے اور لوگ یہودیت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ان کا دین کیا ہے وہ دینی یہودیت ہے بہرحال ہر المتبع فی حیات اس کو دین کہا جاتا ہے اور بات حضرات کہتے ہیں کہ دین جو ہے نا وہ لیکن یہ خاص تعریف ہے وہ کہتے ہیں کہ دینو اعتقادات ہو وبادات ہو یعنی جو چیزیں ہیں دین میں یہ سب کچھ دین کے اندر آتے ہیں مقصود یہاں پر یہ ہے کہ دین چند عبادات چند عبادات نہیں ہیں جس طرح کے ہمارا تصور ہے آج کل بنا ہوا ہے سیکولر نظام کی وجہ سے ہمارا تصور یہ بنا ہوا ہے کہ دین فقط بس نماز ہے روزہ ہے حج زکت ہے ٹھیک ہے لیکن فقط یہ دین نہیں ہے اگر کہ دین کے بنیادی ارکان یہ ہے لیکن حقیقت میں دین ایک عام اور ایک مفہوم اور ایک وسیع مفہوم ایک وسیع مفہوم ہے جو بہت سے اشیاء کو جو زندگی کے مختلف پہلوؤں کو جو زندگی کے مختلف شعبوں کو شامل ہے دین کے بہت سے بہت وسیع معنی ہے دین کا تو یہ ہے کہ دین فقط یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ دین بس یہ ہے کہ پانچ ارکان ہے یا چار ارکان ہے امام امام الہند شیخ الہد محمود رحم اللہ کو یہ بھی منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دین کو چند عبادات تک محدود کرتا ہے یہ لوگ در حقیقت اسلام کے دامن پر ایک بدنما داغ لگانا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ مطلب یہ حقیقت میں ایک دین کے جامع پر اور دین کے لباس پر ایک بدنما داغ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ دین فقط کیا ہے بس یہ چند عبادات ہے در حقیقت دین ایک وسیع مفہوم ہے جو زندگی کے مختلف پہلو اور شعبوں کو شامل ہے ٹھیک ہے اب دین کا یہ مفہوم جو ہے کہ تمام شعبوں کو شامل ہے یہ دین ہے تو دین کے تحت دو بڑے جو ہے نا وہ شعبے بناتے ہیں ایک کو ہی لوگ کہتے ہیں انفرادی مخفف دین اور دوسرے کو کہتے ہیں اجتماعی مغلس دین ٹھیک ہے یعنی ایک انفرادی دین ہے اور آسان دین ہے ٹھیک ہے اس میں تھوڑی اتنی سختی نہیں ہے اور ایک اجتماعی دین ہے مغلط ہے جو باری ہے ہاں جو باری دین ہے وہ ایک عائے اجتماعی ہے جو اجتماعیت سے تعلق رکھتا ہے تو انفرادی مخفق تو عمین جو ہے وہ تو نماز روزہ حج حجاط جو ہے یہ انفرادی مخفف کے تحت آتے ہیں لیکن جو اجتماعی مغلف ہے اس کے تحت پھر معاملات بھی آتے ہیں پھر یہ انفرادی مخفف اور اجتماعی مغلف کو تین تین شعبوں میں تقسیم کرتے ہیں تو انفرادی مخفف دین میں ہے نمبر ایک اعتقادات نمبر دو عبادات نمبر تین رسومات ٹھیک ہے اسلامی رسومات غیر اور باطل رسومات نہیں بلکہ اسلامی رسومات تو یہ تین جو ہے نا یہ انفرادی مخفف دین کے تحت داخل ہیں اور اجتماعی مغلط دین کے تحت تین چیزیں داخل ہے نمبر ایک آ, معاملات یہ ہم کرتے ہیں ہے ربا ہے تجارت ہے مزارفت ہے مسافات ہے شرکت ہے یہ سب آتے ہیں اور اس کے ساتھ ہے معاملات کے بعد عقوبات ہے عقوبات مختلف قسم کی سزائے ہیں حد شرب ہے حد فرقہ ہے حد زنا ہے حد قطف ہے مختلف قسم کے حدود ہے اور سزائے ہیں جس میں بعض متعین کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو اس میں تبدیلی کا حق نہیں ہے تو وہ تو حدود کہلاتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جس میں میر کو اختیار ہے تو اس کو تعزیرات کہتے ہیں اور تین تیسرے نمبر پر کیا ہے سیاست ہے کہ مطلب سیاسی معاملات چلانا حکومت کو چلانا امیر کو منتخب کرنا امیر کا عزل اور نسب کا مسئلہ امیر کے مطلب جو, جو شورا ہے الحل اور رعیت کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جائے داخلہ پالیسی کیسے ہو خارجہ پالیسی کیسے ہو تو اسلام میں اس کے اپنے ایک اپنے اصول ہے اور اسی اصول کے مطابق معاملات سرانجام دیے جائیں گے تو بہرحال یہ ہے کہ مطلب یہ دین کے یہ شعبے ہیں بہرحال اس کے بعد ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عبادات اعتقادیات اور رسومات ہیں معاملات عقوبات سیاستات ہیں تو یہ چیز شعبے جو ہے نا یہ دن کے ہو گئے ٹھیک ہے اب یہ اس طرح ہے کہ یہ دونوں دن کے یہ دونوں جز موجود ہو تو دین کہلائے گا لیکن اگر ان میں سے ایک بھی موجود نہ ہو تو ہم اس کو دین نہیں کہہ سکتے دین ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ آہ تمام آہ یعنی مطلب مسلمات میں سے ہیں بعض امور مسلمات میں سے ہوتے ہیں تو مسلمات میں سے ہیں کہ کل کا وجود موقوف ہوتا ہے جمی اجزاء کے وجود پر یعنی کل تب موجود ہو جاتا ہے جب اس کے تمام मौजूद موجود ہو جائے اور اگر ایک جز بھی موجود نہ ہو تو پھر کل نہیں کہا جا سکتا اس طرح ہم یہ کہیں کہ کمرہ ہے تو کمرے کو کمرہ کب کہا جائے گا جب اس کے چار دیوار ہو اور اس کے اوپر ایک چھت ہو لیکن اگر چھت کو ہٹایا جائے تو پھر یہ کمرہ کہا جاتا ہے یہ کمرہ نہیں کہا جاتا اور اگر ہم اس پہ ایک دیوار کو ہٹائے تو پھر یہ کمرہ کہا جاتا ہے یہ کمرہ نہیں کہا جاتا بلکہ براندہ کہا جاتا ہے تو بہرحال اسی طرح دین کے بیچ دونوں شعبے دونوں اقسام دونوں اجزا موجود ہوں گے تو اسی وقت دین موجود ہوگا اور اگر دونوں میں سے ایک موجود نہ ہو تو پھر دین نہیں کہا جائے گا تو بہرحال ہمیں لوگوں کو دین کے مفہوم سے آگاہ کرنا ہوگا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا پر اسلامی نظام اسلامی حکومت اسلامی خلافت قائم کرے تو اس کے قیام کے لیے ہمیں لوگوں کو سمجھانا ہوگا کہ دین کیا ہے آج کل لوگوں کو پتہ نہیں ہے ہمارے طالب علم ہمارے طالب علم حضرات جو ہے علما حضرات کو بیان نہیں کرتے وہ کہتے ہیں بس یار مدرسہ موجود ہے پاکستان ایک اسلامی ملک ہے تو اس طرح اس سے بڑا مدرسہ تو ہندوستان میں موجود ہے پھر اس کو اسلامی ملک کہا جائے ہاں اور کہتے ہیں کہ یار تبلیغی مرکز ہے تو بس تبلیغ کا بھی ہاں تصور کے بھی بنیادی وہ جو ہے نا وہ ہندوستان میں ہے تو پھر اس کو کیوں نہیں کہا جاتا کہ وہاں پر وہاں اسلامی ملک ہے یہ غلط بات ہے دین کا ایک مفہوم وسیع جو ہے وہ تمام امور کو شامل ہے تو دیکھا جائے کہ کیا پاکستان میں پورے کا پورا دن موجود ہے تو تب ہم کہیں گے کہ ہاں دین یہاں پر موجود ہے اور یہ مفہوم غلط اس مفہوم کے غلط استعمال سے چند بنیادی غلطیاں ہوتے ہیں چند بنیادی نقصانات ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں ایک بنیادی نقصان جو ہے مثال کے طور پر لوگ سب کے سب جو ہے نا وہ دین کو یہ سمجھنے لگے کہ بس نماز روزہ حاج زکاتے تمام معاملات میں تمام دوسرے امور میں وہ دین کو دخل نہیں دیتے دین کو دخل نہیں دیتے وہ کہتے ہیں اس سے دین دین کا کا کیا معاملہ ہے ہاں تو ہم نے دین کا مفہوم اچھی طرح بیان نہیں کیا اسی طرح دین کے اس مفہوم یعنی مطلب جس کو جس کوتا مفہوم کو ہم بیان کرتے ہیں اس کوتا مفہوم کی وجہ سے لوگ اسلامی خلافت کے قیام کے لیے نہیں اٹھتے کیونکہ ان کا اگر اسلام کے ساتھ وہ اپنے ایک ذمہ داری آ, سوچتے ہیں کہ اسلام آ, مطلب ہو, کے ساتھ میری ذمہ داری ہے کہ میری زندگی میں اسلام موجود ہو مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ اپنا جو فریضہ سمجھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں اسلام موجود ہو اور اس کے نزدیک اسلام یہ ہے کہ بس نماز روزہ زکاتے اور حج مدرسہ موجود ہے تبلیغی مرکز موجود ہے خانقاہ موجود ہے دوسری چیزیں موجود ہیں تو وہ کہتے ہیں بس یار یہ سب کچھ موجود ہے نا ہاں یہ سب کچھ موجود ہے تو بس میری زندگی میں اسلام ہے اس کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ تم نے اسلام کا کتنا بڑا حصہ چھوڑا ہے تم نے تو اس کو ہی پتہ نہیں ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ نقصان بھی ہوتا ہے کہ اسلامی خلافت کے اقامت کے لیے لوگوں کو جس عملی کوشش جس عمل جس علمی جد کی ضرورت ہے تو علمی نش کے لیے علمی بیداری کے لیے ہمیں لوگوں کو دین کا مفہوم سمجھنا ہو سمجھا جن کے مفہوم ہمیں ان کو سمجھانا ہوگا کہ دین کا مفہوم کیا ہے اگر وہ دین کا مفہوم نہ سمجھے تو وہ نہیں اٹھتے اسی طرح بیرونی استعمار کے راستے میں لوگ نہیں کڑے ہوتے ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے کیوں نہیں بنتے ان کے مظاہر نہیں بنتے ان کے خلاف نہیں اٹھتے کیوں اس لیے کہ ہم نے ان کو دین کا کوتاح مفہوم بیان کیا ہے ایک طرف وہ کہتا ہے کہ اگر میں لڑتا ہوں کسی سے تو کس چیز پر لڑوں گا دین پر لڑوں گا ہاں وہ تو سوچتا ہے کہ میں دین پر لڑوں گا لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ کس چیز پر حملہ مسجد پر حملہ ور نہیں ہوئے ہاں انہوں نے تو مسجد کو چوڑا نمازیوں کو چوڑا کہ پڑھو نماز تم نماز پڑھتے ہو تو پڑھو زکوٰۃ دیتے ہو تو سال میں دو دفعہ دے دو حج کرتے ہو تو روزانہ حج کو جاؤ کوئی پابندی نہیں ہے تو جب یہ پابندی نہ لگائی جائے تو کہتے ہیں دین آزاد ہے ہاں تو کہتے ہیں کیا ہے دین آزاد ہے جس طرح علما اقبال کہتے ہیں نا کہ اسلام ملا کے جو ملا کو جو ہے ہند میں سے کی اجازت ناداں سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد ہاں جب کی اجازت ملتی ہے تو وہ کہتا ہے بس اسلام آزاد ہے تو کیا کس لیے میں ان کے خلاف لڑوں حالانکہ ہم نے ان کو اصل میں ہم نے ان کو مفہوم نہیں مفہوم ان کو بیان نہیں کیا دین کا تو اس وجہ سے وہ اس غلطی میں کہ بس یار دین پر تو کوئی حملہ اور نہیں ہوا ہم نے لوگوں کو کہا کہ مثلا امریکی آتے ہیں تو وہ دین پر حملے کریں گے تو بالکل وہ تیار تھے اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یار یہ لوگ کسی بھی طور دین کے خدمت کے لیے بھی تیار نہیں ہے دین کی دفاع کے لیے بھی تیار نہیں ہے تمہیں کہ تو میں کہتا ہوں جھوٹے مکمل طور پر لوگ ایسے نہیں ہیں بالکل لوگوں میں کمزور لوگ بیکار لوگ اور لوگوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل کسی کام کے نہیں ہوتے لیکن اس طرح بھی نہیں ہے کہ مکمل طور پر لوگ جو ہے نا وہ دین سے دین کے دفاع کے لیے یعنی نہیں لڑتے اور دین کے کا دفاع نہیں کرتے دیکھو جب حضور کے ناموس میں گستاخی کی جاتی ہے اور وہ یہ دین سمجھتے ہیں تو کس طرح قربانیاں دیتے ہیں مظاہروں میں دیکھو لوگوں کو مارتے ہیں حکومتی جگہ کو جلا اور کرتے ہیں کیا؟ کچھ نہیں کرتے وہ شہادت کے لیے پھر تیار ہوتے ہیں لوگ کیونکہ وہ اصل میں اس کو دین سمجھتے ہیں نا؟ اسی طرح جب وہ دین وہ دن سمجھتے ہیں قرآن کی بے عزتی کو جب قرآن کی بےعزتی وہ لوگ کرتے ہیں تو اس کو ہی دین اپنے اسی وقت قربانی دینا اسی وقت مظاہروں میں نکلنا اسی وقت دوسرے مطلب جنگ, و جنگ دل اس کو وہ دن کا دفاع سمجھتے ہیں تو اسی دوران جب یہ دن کا دفاع سمجھتے ہیں تو نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے ہیں؟ ہاں زیادہ تعداد میں سکولوں سے کالجوں سے یونیورسٹیوں سے اور دوسرے عوام تاجر لوگ ڈاکٹر لوگ سب جو ہے نا وہ روڈوں پر نکلتے ہیں اور پھر وہ جو ہے نا جنگ بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اس لیے کہ وہ لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں لیکن جس چیز کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دین ہے تو وہ کیسے اس کے لیے اس کے لیے لڑیں گے وہ اس کے لیے نہیں لڑتے وہ کہتے ہیں یار یہ کیا دین ہے ہاں یہ کیا دین ہے تو اصل میں ان کو دین کا مفہوم بیان کرنا ہوگا دین کے مفہوم سے اس, ان کو آشنا بنانا ہوگا جب وہ دین کے مفہوم سے آشنا ہو جائے تو پھر وہ سب کچھ کے لیے تیار ہوں گے ہم نے کہا ہاں امریکی آتے ہیں وہ آپ کے اسلام پر حملہ اور ہوں گے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب وہ آئیں گے ہم ان سے لڑیں گے ہاں تو جب امریکی آئے تو ان کو تو اسلام عوام کو اس عوام کے ذہن میں تو اسلام یہ تھا کہ وہ مسجد پر آئیں گے ہاں وہ مدرسے پر آئیں گے تو جب اس کے پہرے میں بلکہ آزادی وہ مولوی تھے یعنی خلافت عثمانی کے آخری ایام میں جب وہ برطانیہ اس پر حملہ کرتا تھا ترکی پر تو اس وقت انہوں نے وہ ڈرتے تھے کہ مسلمان تو خلافت کو کیا سمجھتے ہیں اپنے دین کا حصہ سمجھتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم تو ہند میں رہتے ہیں ہند میں لوگ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہو جائے تو انہوں نے اس طرح ایک ڈرامہ رچایا ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو جنگ ہے ترکی کے ساتھ ہمارا تو یہ ترکی حکومت کے بار بار ہمارے اوپر حملے کرنے کی وجہ سے ہیں تو ادھر توہل جو مول میں موجود تھے تو انہوں نے اس طرح کیا لوگوں کو بیان کیا کہ جب ترکی خلافت نے حملہ کیا ہے مسلمانوں نے حملہ کیا ہے تو یہ اقدامی جہاد ہے اگرچہ جائز تو ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پر یہ فرض کفایا ہے اور ہمیں یہاں سے جانا وہاں پر یا یہاں پر انگریزوں کے خلاف اٹھنا یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے طرح دوسری بات جو انہوں انہوں نے نے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جنگ جو ہے ہماری جنگ کس کے خلاف ہے یہ اس کے وزارت داخلہ کے خلاف ہے ترکی کے وزارت داخلہ اور خلافت کے خلاف اور خلیفہ مبارک کے خلاف ہم نہیں لڑتے انہوں نے اس طرح کہا کہ ہم خلیفہ کے خلاف نہیں لڑتے لیکن لوگ تو ہیں بے وقوف دونوں نے یہ سمجھا کہ یار ٹھیک ہے ہمارے جو بڑے علماء تھے وہ اس وقت یہ بیانات کرتے تھے جیسے ابوالکلام آزاد اور اس طرح شیخ ہند علامہ حسین احمد مدنی یہ حضرات لوگوں کے بار بار بیانات کرتے تھے لیکن دوسری طرف دوسرے مولوی بھی بیانات کرتے تھے کہ یہ جنگ نہیں ہے یہ جنگ نہیں ہے یہ جنگ جو ہے یہ تو فقط ترکی خلافت کے خلاف ہے خلافت کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ وزارت کے خلاف ہے تو اس وقت لوگوں کو یہ شعور تھا کہ خلافت تو اسلام کا ایک حصہ ہے خلیفہ تو اسلام کا ایک نمائندہ ہے اگر اس کے خلاف جنگ ہے تو ہم لڑیں گے تو اس لیے برطانیہ نے یہ ڈرامہ رچا لیکن آج ان کو اس ڈرامے رچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج ان کو ضرورت ہے آج وہ براہ کا ایک کہتے ہیں کہ ہم ان کے شدت پسند اسلام کے خلاف لڑتے ہیں کہتے ہیں نا لیکن کسی کو ہی نہیں ہوتا اس لیے کہ ان کو یہ خیال نہیں ہے آج کے یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے وہ نہیں سمجھتے یہ کہتے ہیں ہم مطلب ملا عمر کے خلاف ہے تو ملا عمر تو خریف المسلمین ہے لیکن یہ ہے کہ یہ آج کل لوگ نہیں سمجھتے کہ قریف المسلمین تو اسلام کا نمائندہ ہے اور خلافت کا عالی مقام تو اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے تو یہ لوگ نہیں سمجھتے تو اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں وہ بس کہتے ہیں کہ یار ان کے خلاف لڑے تو ہمارے ساتھ ان کا کیا ہے دہشت گردوں کے خلاف ہم لڑتے ہیں لیکن یہ ہے کہ, کہ دہشت گرد یا نہیں ہے دو کا فریب سے کام لیا, کا لیا لوگوں کو اٹھایا اور یہاں یہاں پر لوگوں کو اس طرح کیا خاموش کیا ٹھیک ہے ادھر کچھ مولوی ادھر بھی تھے ایسا نہیں تھا کہ مطلب ادھر سب لوگ جو ہے نا وہ آ, آ, اس مفہوم کو بیان کرتے تھے لیکن کچھ حضرات موجود تھے اس دور میں آ, اس وقت بھی ایسے لوگ تھے دیکھو خلافت عثمانی کے خلاف پاکستان کی فوج لڑی ہے پاکستان کی فوج کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں اس وقت تو ہند تھا اور ہند مشترکہ ہند جو ہے وہ موجود تھا تقسیم تو نہیں ہوئی تھی تو میں یہ کہتا ہوں کہ مسئلہ تو یہ ہے ریاستی فوج میں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے اس کے ایک اسلامی فوج ہوتا ہے وہ اللہ کی فوج ہوتی ہے اور ایک ریاستی فوج ہوتی ہے تو ریاستی فوج میں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جو قانون کے شکل میں بات آتی ہے چاہے وہ اسلامی ہو یا کفری اس سے دفاع کرتا ہے لیکن جو بات اس کو قانون کی شکل میں نہیں آتی اور قانون کے ٹکر لگتی ہے تو پھر وہ اس پر حملہ بھی کرتا ہے اور اس کو توڑتا بھی ہے اور اس کے خلاف لڑتا بھی ہے چاہے وہ اسلامی کیوں نہ ہو چاہے وہ اسلامی کیوں نہ ہو فوج میں کہتا ہوں یہ, فوج ہے. یہ اسلامی فوج نہیں ہے ہن سے پہلے کے بننے سے پہلے یہ فوج تو کس کی تھی یہ ہند کی فوج تھی یہ ہند کی, ہن کی فوج تھی اس طرح نہیں ہوا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک بنا تو جو کافروں کی فوج تھی ان کو نکالا پھر اس کے بعد جو مسلمان بھی تھے لیکن کاکر کے فوج میں بھرتی تھے ان کو نکالا پھر اس کے بعد انہوں نے فوج بنایا اس طرح کیا ہے انہوں نے نہیں بس تقسیم ہند ہوا جو فوج ان کے حصے میں آئی وہ ان کی فوج بن گئی اور ان کے ملک کی پاسبان بن گئی تیرہ اگست انیس سو سینتالیس تک تیرہ اگست انیس سو سینتالیس تک تو ہی ان لوگوں پر حملے کرتے تھے جو پاکستان کنارا لگاتے تھے کیونکہ یہ اس وقت ہندوستان کے محافظ تھے تو مشترکہ ہندوستان کے محافظ کو یہ بات ناگوار لگتی تھی کہ یار یہ کیسے تقسیم ہن کی بات کرتے ہیں ہماری ذمہ داری یہ ہے چاہے جو بھی ہو کہ ہم ان کے خلاف لڑے تو ان کو مارتے تھے لیکن جو ہی چودہ اگست کا دن طلوع ہوا اور صبح ہوئی اور پاکستان اور ہندوستان دو حصے تقسیم ہو گئے تو جو حصہ پاکستان کے فوج کا جو حصہ پاکستان کے حصے میں آئی تو بس وہ پاکستان کے باز بن گئی یہ کہا گیا کہ بس پاکستان کی محافظ فوج ہے کل تک یہ ہندوستان کی محافظ تھی اور آج وہ پاکستان کی محافظ فوج ہے اسی طرح ریاستی فوج میں ہوتا ہے یہ, اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہی, فوج تھی یہی, تھی یہی پنجاب ریجمنٹ تھی جو خلافت عثمانیہ کے خلاف لڑتے تھی اور اس وقت دیکھو مولویوں کا یہ حال کبھی کبھی ذکر کرو کہ انہوں نے تو یہ کہا کہ اس جنگ میں جب جو گولیاں استعمال ہوتی تھی وہ گولیاں جو چمڑا ہے سے بنی ہوئی تھی تو جب اور وہ منہ کے ذریعے جو ہے نا وہ نکالی جا سکتی تھی تو وہ مورویوں نے یہ فوت کو یہ کہا کہ آپ لوگ تو مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے لیے کا گوشہ رام ہے ٹھیک ہے تو وہ یہ نعرے لگاتے تھے کہ یہ گولیاں تبدیل کرو گول تو تبدیل کرتے ہوں لیکن لڑتے کس کے خلاف ہو لڑتے خلافت के کے خلاف ہو خلافت کے خلاف انگریز کی فوج میں لڑنا ان کو اور مخصوص نہیں ہوتا تھا اور آہ... آہ... گوشت کا جو ہے نا چربی وہ منہ میں لینا وہ ان کو جو ہے نا وہ حرام سمجھتے تھے اور خلافت کے خلاف لڑنا وہ حرام نہیں سمجھتے تھے اور یہ پنجاب رجمنٹ تھی جب انہوں نے ادھر کعبہ آہ... میں خلافت کی فوج مطلب گول ہے کہ مطلب دین کا مفہوم ٹھیک نہ ہو تو پھر یہ مسئلے مسائل آتے ہیں پھر کوئی کافر کو مسلمان سمجھتا ہے اور کسی مسلمان کو کیا سمجھتا ہے کافی سمجھتا ہے دیکھو آج کل کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ اگر میں میں اس فوج بھرتی ہوا پاکستان یعنی مطلب انگریز فوج میں برتی ہوا تو اس میں کوئی ہار محسوس نہیں کرتا ہے حالانکہ ہی نہیں سمجھتا کہ اگر میں اس فوج میں مسلمانوں کے خلاف لڑتا ہوں تو میں اپنے ایمان سے کیا ہو جاتا ہوں محروم ہو جاتا ہوں اور میں داخل ہو جاتا ہوں کوئی نہیں سمجھتا اس لیے کہ وہ دن یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر انگریزی فوج میں بھی داخل ہوا تو میں نماز پڑھوں گا اگر میں برطانوی فوج میں داخل ہوا تو میں نماز روزہ زکات پابندی کے ساتھ ادا کروں گا. تو پھر ہوتے میں مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہوں تو بس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے میں مسلمان ہوں چاہے میں جدھر بھی جاؤں لیکن بات یہ غلط ہے اور یہ مفہوم ٹھیک نہیں ہے کہ آج کل हम बयान करते کہ یہ دین ہے دین یہ نہیں ہے بہرحال دین کا ایک مفہوم لوگوں کو ہمیں بیان کرنا ہوگا ٹھیک ہے آج کل پوری دنیا میں دین جو ہے وہ پورے کا پورا دین موجود نہیں ہے سیل میں کا پتن فلم کا فتن کی دعوت کے لیے ایک دخول کا معنی کہ دین میں کیسے داخل ہونا ہے اور ایک فلم کا معنی کہ اسلام کیا ہے اس کے معنی اور مفہومات کو ٹھیک کرنا ہوگا تب بندہ اس میں داخل ہوگا اگر تم کسی کو کہتے ہو کہ کمرے میں داخل ہو جاؤ اور وہ کمرہ نہیں سمجھتا ہے تو وہ کمرے میں داخل ہو جائے گا ہاں لیکن کمرے میں داخل ہونے کے لیے کم از کم اس کے دن میں تو یہ ہو کہ ہاں کمرہ یہ ہے تو کافتن پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے پھر اس کو پورا پورا دین کا مفہوما بیان کرنا چاہیے کہ دین یہ ہے اور یہ نہیں ٹھیک ہے بہرحال اب وہ پوری دنیا میں جو دین ہے وہ مطلب پوری کا پورا دن کسی جگہ بھی نہیں ہے آ, اور ایسی حالت کو جب پورا دن موجود نہ ہو ایسی حالت سے قرآن فتنے سے تعبیر کرتا ہے قرآن کریموں سے فتنے کے لفظ، الفاظ سے تعبیر فرماتے ہیں وہ کاتل فتنا وہ یقون دینو کلّہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ اللَّهُ حَتَّى تَكُونَ فتنا ان کے خلاف لڑو حتیہ کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کے پورا اللہ کے لیے ہو جائے تو دین جب فتنے کے بعد پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو اس سے کیا پتا چلا کہ فتنہ کی موجودی موجودگی میں دین کس کے لیے ہوگا دین یا پورے کے پورا غیر اللہ کے لیے ہوگا یا کچھ دین اللہ کے لیے ہوگا اور کچھ دین کس کے لیے ہوگا غیر اللہ کے لیے ہوگا تو یہ کل لو کا لفظ نہیں ہے وہ یقین کل اللہ تو کلو کا یہ لفظ جو ہے یہ اس بات پر دال ہے کہ فتنے کے بعد جب دین پورے کے پورے اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں فتنے کے خاتمے کے بعد تو فتنہ کے خاتمہ سے پہلے فتنہ کی موجودگی میں دین کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے کچھ غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے کچھ غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے تو یہ مفہوم اور یہ مفہوم بالکل بھی آئین ہی مجمون فتح نے یہ مفہوم نقل کیا ہے اذا اراکان دین للہ و بہلّہ و بابر اللہ وجب القتال حت یقون الدین اذا الله کے لیے ہو جائے اور بعض غیر اللہ کے لیے ہو جائے تو وجب القتال جب يكون حتنا دین کلّہ آج تک ہم یہ دعوت چلائے کہ لوگ دین میں داخل ہو جائے لوگ دین کے پابند بن جائے لوگوں کو آزادی اس طرح آزادی سے وہ تصور ختم کیا جائے کہ لوگ دین سے آزاد ہو ٹھیک ہے چاہے وہ کچھ حصے سے ہو یا پورے دن سے آزاد ہو تو یہ آزادی ختم کرنا ہوگا ہمیں ہمیں آزادی ہے تو کس کس سے آزادی ہے انسان کی غلامی سے آزادی ہے اللہ کی غلامی سے تو آزادی نہیں ہے نا ہاں اللہ کی غلامی سے آزادی ہوتی تو انسان عدد پیدا نہ ہوتا اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا مقصد جب بیان فرماتے تو کیا فرماتے اور ما خلق ترجن انسان اللہ لیا بدون تو لیا بدن ابدیت انسان کی فطرت میں داخل ہو چکی ہے انسان کی فطرت میں ابدیت ہے, ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ اللہ تعالی کی غلامی کرتا ہے تو اس وقت یہ مخلوق کے غلامی سے آزاد ہوگا اور اگر یہ مخلوق کے غلامی کرتا ہے اگر یہ اللہ کی غلامی نہیں کرتا تو پھر خام خا یہ مخلوق کے غلامی میں جائے گا صبح کے وقت میں نے آپ کو وہ مثال دیا مثال کے طور پر یہ دیکھو آ, ایک اللہ کو سجدہ لگانا بندہ کو کتنے سجدوں سے وہ نجات دیتا ہے ایک سجدہ ہے جس کو تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں کو سے تم کو دیتا ہے نجات تو یہ ہے کہ ہزار سجدوں سے بندہ کو نجات دیتا ہے دیکھو پاکستان کا آئین ہے اگر یہ پاکستان کا آئین اور قانون ایک اللہ کی غلامی کو قبول کرتا تو آج جی اٹھارہ کروڑ لوگوں کے غلامی کا مظہر نہ ہوتا آج جی ان کے خواہشات کا مظہر ہے اللہ تعالی کی غلامی کو قبول نہیں کرتا ہے تو آئینی پاکستان تو جمہوری ہے نا جمہوریت میں قانون خواہشات یا عوام کے خواہشات کے مطابق بنتے ہیں پاکستان میں کتنے عوام ہیں اٹھارہ کروڑی تو آج جی اٹھارہ کروڑ لوگوں کے سامنے تو سجدہ لگاتا ہے لیکن ایک اللہ کے سامنے سجدہ نہیں لگاتا تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ غلامی سے لوگوں کو نکالنا یہ بندوں کی غلامی سے اور اللہ تعالیٰ کی غلامی کی طرف لے جانا ہے لنخرج العباد لنخر اباد عبادت الباد البادت رب الباد ہم لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ان کو لے جاتے ہیں ٹھیک تو ہمارا مقصود جو ہے وہ یہ ہے مقصد میرا یہ تھا کہ دیکھو یہ مطلب لوگوں کو پابند بنانا ہے دین کا آج آزادی کا جو تصور پھیلایا جاتا ہے یا کل دن سے یا بعض دن سے یہ در حقیقت یہ قرآن, قرآن نے جو بیان فرمایا ہے یہ فتنہ ہے کیا ہے یہ فتنہ ہے جس کو آج کل لوگ کیا کہتے ہیں سیکولرزم جس کو کہتے ہیں یہ سیکولرزم یہ ایک عظیم فتنہ ہے در حقیقت اور جس کو آزادی کے نام سے لبرل لوگ ہیں ہم بات کہتے ہیں ہم آزاد لوگ ہیں اور دین سے آزاد اور مذہب سے آزادی اور بیزاری کے اعلانات باقاعدہ کرتے یہ لوگ تو یہ ہے کہ یہ سیکولرزم یہ در حقیقت ایک بہت عظیم اور بہت بڑا فتنہ ہے تو سیکولرزم سے ہم بھی تھوڑا یہاں پر باز کریں گے کیونکہ یہ دین سے بالکل براہ راست کا کاٹا ہے اصل میں اس لیے ہم پشتو میں ہمارے ہم کیا کہتے ہیں اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں اردو پشتوں میں ہم اس کو لادینیت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لادینیت کہتے ہیں تو لادینیت سے بھی تھوڑا بحث کرنا چاہیے اس لیے کہ تہارا دیہ آ جس دوسرے چیز کی تعارف ہوتی ہے نا غریب نہ ہو تو مالدار کو کیسے کوئی پہچانے گا روشنی نہ ہو تو اندھیرا نہ ہو تو روشنی کو کیسے کوئی پہچانے گا تو کسی چیز کے پہچاننے کے لیے اس کے ضد کا تعارف بھی بہت لازمی چیز ہے تو ہم لادینیت کو سمجھے کہ یہ لادینیت کیا ہے اور یہ کہاں سے پیدا ہوئی یہ تصور کہاں سے پیدا ہوئی تو سیکولرزم جو ہے اس کا معنی ہے دنیات کیا مانا ہے اس کا معنی ہے ایک مانا انہوں نے بیان کیا ہے دنیاویت یعنی جو دنیا کی طرف ترجیح دیتا ہے جو دین سے بیزاری کا دعوت دیتا ہے یہ وہ ہے اور بات کہتے ہیں کہ اس کو عربی میں آلمانیہ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے المانیہ کہا جاتا ہے تو المانیہ اور سیکولر کی تعریف جب یہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ المانیت کیا ہے جو دین کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو علمانیت اور سیکولرزم کہا جاتا ہے یہ تصور کہاں سے پیدا ہوئی انسانوں میں پہلے سے تھوڑا ہی موجود تھا اباہیت اس کو کہا جاتا تھا اور حضرات اس کو باہیت کہتے تھے اور اباحیت ایسے لوگوں کا عقیدہ تھا جو کہتے سب کچھ مباح سب کچھ کیا ہے مباح جو کچھ تم دنیا میں کر سکتے ہو کہ سکتے ہو ہاں بول سکتے ہو یہ سب کچھ جائز ہے تمہارے لیے تو یہ اباحیت کا نظریہ تھا اور اس کے بارے میں کے بہت سخت پتہ موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ ان, ان لوگوں کا توبہ قبول نہیں ہے تو اب اس کا نام جدید ہو گیا فقط کفر وہی ہے لیکن کفر جدید ماڈرن کفر بن گیا اور اس کو نام کیا دیا گیا سیکولرزم کا نام دیا گیا یہ سیکولرزم یہ فرانس انقلاب فرانس کے بعد زیادہ اس کا وجود کا مظہر جو ہے یہ انقلاب فرانس ہے انقلاب فرانس کے بعد جو ہے نا یہ سیکولرزم دنیا میں آئی اصل میں عیسائی لوگ جو تھے عیسائی لوگ ان کے ہاں جو حکومتی نظام تھی اس کو ٹیوکریسی کہا جاتا ہے آ, کی جو نظام تھی آ, وہ ایک اصل میں, میں اس کی آسمانی وحی پر اس کی کوئی بنا نہیں تھی کیونکہ اس کے چند وجوہات تھے وجوہات یہ تھے کہ ان کے پاس جو انجیت تھا انجیت تھا ایک تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آ, اللہ تعالی نے جب آپ کو اٹھایا تو اس کے بعد آ, عیسائی لوگ جو تھے نا وہ قسمہ قسم مشکلات کے سامنا کا سامنا ان کو کرنا پڑا کبھی مطلب یہودی ان کو نہیں چھوڑتے تھے اور اسی طرح وطنی جو لوگ تھے, وطنی لوگ جو لوگ تھے وہ بھی ان کو نہیں چھوڑتے تھے اسی طرح روم کا جو عقیدہ تھا وہ بھی ان کو نہیں چھوڑتے تھے افلاطونی عقائد جو تھے ان کے لوگوں یونانی لوگوں کے وہ بھی نہیں چھوڑتے تھے ان کو تو بہرحال کو بہت زیادہ مار پیٹ کا سامنا کرنا پڑا بہت زیادہ یہ لوگ مار پیٹ کے بعد جو ہے یہ غاروں میں چپ گئے جو سواری لوگ تھے پھر وہ اچھے لوگ تو مر گئے اس کے بعد دوسرے لوگ آ گئے تو جب وہ دین کے وہ بیان کرتے تھے وہ انجیل کو پڑھاتے تھے تو اپنے فہم کے مطابق پڑھاتے تھے تو اس میں اپنے فہم پڑھانے کی وجہ سے اس میں غلطیاں ہوا کرتی تھی تو اس غلطیوں کو دین میں باقاعدہ ایک حصہ مل گیا ٹھیک ہے اس کے بعد تین سو تینتیس میں جب یہ لوگ غاروں سے نکل گئے اور بادشاہ نے اس کو قبول کیا دین کو قبول کیا عیسائی وہ خود اس نے عیسائی دین کو قبول کیا تو اس وقت یہ لوگ نکل گئے تو اب اس وقت دین کا حاکمیت ہونا چاہیے تھا کہ بس ان کے دین انجیل کا حاکمیت ہو جائے لیکن ایک یہ تھا کہ انہوں نے انجیل کے اندر بہت زیادہ تحریف کیا تھا تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ کیا کرے آ, وہ اس دین کو تصویر کرے ٹھیک ہے عقیدہ اپنی لحاظ سے انہوں نے یہ تحریف کیا تھا کہ وہ ایک خدا کے بجائے تین خداوں کا عبادت کرتے تھے اور تین خدا کو مانتے تھے اس طرح سے نہیں ساری تو عقیدے کے لحاظ سے شرائط کے لحاظ سے تشریح کے لحاظ سے احکامات کے لحاظ سے وہ بہت سے احکامات تھے جس میں انہوں نے تحریف اور تبدیل وغیرہ کیا تھا اور انجیل کا اصلی شکل جو ہے نا وہ انہوں نے مسخ کیا تھا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب تو اس وجہ سے بھی وہ انجیل قابل عمل بھی نہیں رہا تھا اور دوسرا با دوسری بات یہ تھی کہ جب یہ خود اقتدار میں پہنچ گئے تو یہ اپنے دین کو بھول گئے اس طرح آج کل ہماری حکومتوں میں بھی ہوتا ہے ہمارے ملک میں بھی لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ اگر ہم اقتدار کو پہنچ گئے تو آپ کے کی لیے کیا لائیں گے اسلام لائیں گے لیکن جب وہ اقتدار کو پہنچ جاتے ہیں تو اپنے اسلام کو وہ بھول جاتے ہیں اسی طرح ان پر بھی ہو گیا انہوں نے تو بہت سختی کی زندگی گزاری تھی نا تو جب وہ غاروں سے نکل گئے اور پارلیمنٹ پہنچ گئے ہاں ان کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں مل گئی تو انہوں نے وہ سب وہ سب کچھ بھول گئے اور انہوں نے اپنے دین کو بس چھوڑا ٹھیک ہے انسان نے کیا پایا اس وقت جب وہ آ, سب کچھ تو آ, وہ پالے لیکن اپنے دین کو مطلب آ, آ, آ, دین اس سے جائے مال جائے نفس جائے تو اس وقت اس کا وہ تاوان میں رہا تو یہ لوگ اس طرح تاوان میں رہ گئے تیسری بات یہ بھی تھی کہ جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ بھی اس نے بھی اس طرح نہیں کیا تھا کہ وہ ان کے دین کو تدبیر کرنے کے لیے اس نے اسلام لایا تھا اصل میں اس طرح تھا کہ قوم میں اختلاف تھا لانجا تھا جنگ تھا ایک دوسرے کو مارتے تھے دوسرے تیسرے کو مارتے تھے تو وحدت کے لیے اس نے کیا کیا اس نے اپنے یعنی عیشویت کو قبول کیا تو یہی وجہ بھی تھی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے ہاں ایک باطل عقیدہ تھا اور وہ عقیدہ یہ تھا کہ یہ کہتے تھے پہلے سے بھی انجیل کے زمانے سے بھی کہتے تھے کہ مال اللہ و مال القیسر ہاں کہ جو اللہ کے لیے ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور جو بادشاہ کے لیے ہے وہ بادشاہ کے لیے اور یہ کہتے تھے کہ یہ لطیثہ علیہ السلام کا مقولہ ہے حالانکہ یہ لطیثہ علیہ السلام کا مقولہ نہیں ہے اس پر بعض عناج نے رج بھی کیا ہے کہ یہ لطیثہ علیہ السلام کا مقولہ نہیں ہے کہ جو اللہ کے لیے ہے یعنی انفراد یا عبادت وہ اللہ کے لیے ہوں گے بادشاہ کا اس میں کوئی کام نہیں ہوگا لیکن جو بادشاہ کے لیے ہو وہ بادشاہ کے لیے ہو اور اس میں اس کا کوئی کام نہیں ہوگا اللہ کا کوئی کام نہیں ہوگا قوانین میں اللہ تعالی اللہ دعوت کے مرحلے میں تھے ہاں دعوت کے مرحلے میں تھے انہوں نے ایک باقاعدہ حکومت تشکیل نہیں دی تھی تو عیسائیوں کو کے پاس کوئی اس کی مثال بھی نہیں تھی وہ ان کے پاس کوئی مثال نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو امر تو دیا تھا کہ مطلب آپ انجیل کو حاکم بناؤ گے لیکن وہ انہوں نے کچھ لالچ کی وجہ سے کچھ جہل کی وجہ سے کچھ بات لقیروں کی وجہ سے کچھ بادشاہ کی اغراض و مقاصد کی وجہ سے وہ اور کچھ انجیل میں تحریف کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا اپنے دین کو چھوڑا اب برفریق کردار تو آ گئے برسری اقتدار اس حکومت, حکومت, حکومت, حکومت بھی کہتے تھے کیا حکومت کہتے تھے اسی اس کو وہ دینی حکومت کہتے تھے خدائی حکومت کہتے تھے کنیسائی حکومت کہتے تھے لیکن وہ اس حکومت کو کس طرح دینی حکومت کہتے تھے کہ بس دیندار لوگ داخل ہو حکومت میں تو یہ دینی حکومت ہے چاہے احکام جو بھی ہو دینی ہو یا لا دینی ہو لیکن جو بھی احکامات ہو لیکن دیندار لوگوں کی مداخلت حکومت میں وہ اس کو کیا سمجھتے تھے وہ اس کو دین سمجھتے تھے رضال الدین ان کو وہ کہتے تھے کہ رضال الدین جس طرح ہمارے یہاں علماء ہیں لیکن رضال الدین علماء میں فرق یہ کہ علماء تو حق کو بیان کرتے ہیں اور رضاء الدین کے بس فقط وہ جو اپنے اغراض و مقاصد ہوتے تھے تو رضال کے مداخرت حکومت میں وہ اس, کو دین سمجھ. وہ اس کو دینی حکومت سمجھتے تھے تو بہار ایک یعنی عوام کے ذہن میں ایک دینی حکومت بنایا اور در حقیقت وہ ایک دینی حکومت نہیں تھا وہ ایک جاہلانہ ظالمانہ جاگرانہ حکومت ٹھیک ہے تو کنیسائی حکومت بن گیا کنیسائی حکومت بہت عروج پر تھا کسی زمانے میں باقاعدہ بادشاہ جو ہے نا وہ پوپ کے سامنے بہت احترام کے ساتھ پوپ اس کے سر پر تاج رکھتے تھے اور پھر اس کے بعد جب کچھ اس سے کوئی غلطی ہوتی تھی تو وہ اس کو کیا کرتا تھا وہ جو ہے نا اس سے وہ تاج اس سے مطلب ہٹا کر وہ اس کو معذول کرتا تھا بہت زیادہ راج تھا ان کا لیکن یہ تھے کہ یہ سلاطین کے لوگ تھے بادشاہوں کے لوگ تھے یہ بادشاہ جو چاہتے تھے ان کا کچھ خیال رکھتے تو جو کچھ بھی کرتے یہ نہیں کہتے تھے تو بہرحال ایک نظام بن گیا بادشاہ نے بھی خوف کی وجہ سے کلیسا کو اجازت دی کہ جو کچھ وہ کرے ان کو اجازت ہو تو گرجے میں جو لوگ ہوتے تھے کلیسا میں لوگ جو لوگ ہوتے تھے اس چیز کے نام سے رحبان کے نام سے پادری پوپ کے نام سے تو کیا کہتے تھے وہ اپنے ہاتھ سے توڑا بہت کیونکہ ان کے پاس تو دین نہیں تھا اور نہ وہ دین کے پابند تھے تو وہ اپنے حد سے گزرنے لگے لوگوں پر کسما قسم مظالم کرتے تھے آ, کسی کا, کے بارے میں یہ سنتے تھے کہ اس کا عقیدہ سالوسی نہیں ہے وہ تفلیس کو نہیں مانتا ہے تین خدا کو نہیں مانتا ہے تو اس کو گرفتار کرتے تھے کبھی اس کا زبان جو ہے نا وہ کاٹتے تھے کبھی اس کو ایک بکش انہوں نے بنایا تھا اس بعض کتابوں نے نقل کیا ہے کہ اس میں اس طرح چوریاں لگائی گئی تھی اور اس میں انسان کو کر کے اس کو اس طرح کرتے تھے تو بس وہ ٹک ٹک ٹک سب بدن جو ہے نا وہ مکمل طور پر کٹ جاتا تھا اس طرح بہت عجیب عجیب قسم کے بندہ کے جو ہے نا عقیدہ نہ ماننے والوں کے اس طرح یہاں سے چمڑا نکالتے تھے اور پھر پورا مکمل زندہ انسان سے وہ چمڑے نکالتے تھے مختلف قسم کی صلاحیت دیتے تھے تو لوگ اس سے بھی تنگ آ ٹھیک ہے اسی طرح یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس طرح ظلم شروع کیا کہ انہوں نے لوگوں پر کس نا قسم ٹیکس لگائے قسما قسم ٹیکس لگائے اگر آپ اس کا فہرست کبھی مطالعہ کریں اس پر اسباب وتطورها تو یہ ہے یہ کتاب اگر آپ پڑھ لیں تو بہت فائدہ مند ہوگا عربی میں تھوڑا سخت فلسفی انداز ہے اس کا تو اسی کتاب میں باقاعدہ اس کے فہرست موجود ہے کہ کتنے ٹیکس ایک سال میں تقریباً قوم سے یعنی میرے خیال میں تقریباً بیس سے تیس دفعہ سے زیادہ وہ ٹیکس وصول کرتے تھے ایک انسان سے ٹھیک ہے یہ کمرے کی ٹیکس ہے یہ پانی کی ٹیکس ہے یہ گھر کی ٹیکس ہے یہ آپ کی گناہوں کی جو ہے نا آپ کے دادا کے گناہوں کی ٹیکس ہے یہ ہے وہ ہے سب کچھ کو جمع کرتے تھے یہ افتتاحی نظریہ ہے کہ کلیسا کو جگہ چاہیے تمہاری زمین چاہیے تمہارا وہ چاہیے تمہارا مال چاہیے اور اگر کوئی نہیں کرتا تھا تو اس کو پھر اس پر کیا کرتے تھے پھر اس پر ایک ان کے پاس ایک دفعہ تھا جس کو دفاع ہی کہتے ہیں کہ کہ اس اس کو پھر اس اس کے اوپر کرتے تھے کہ یہ محروم ہو گیا جنت سے محروم ہو گیا اور یہ غرق ہو گیا ہلاک ہو گیا اس کے اوپر تو پھر دفعہ حیرمان لگاتے تھے تو کچھ لوگ ڈرتے تھے اس وقت بہت زیادہ ان سے وہ سب کچھ قبول کرتے تھے اسی طرح انہوں نے جو ہے نا سکوکل غفران کے نام سے مغفرت کی چک مقفرت کے چک لوگوں کو دیتے تھے اور کوئی آتا تھا کہ معافی طلب کرتے تھے پھر بس پھر گناہ معاف ہو گئے اور وہ فوراً اسلام کے ساتھ جنت میں وہ داخل ہو گئے اس طرح کے نظریات انہوں نے بنائے تھے بہرحال العشاء الربانی ہے انہوں نے ایک کھانے کا ایک ترتیب بنایا تھا سال میں ایک دفعہ جو ہے اس طرح تحریفات جس کو تقوس اور بدعات ان کے دن میں بہت زیادہ داخل ہوئے تھے تو اس وجہ سے لوگ اس نظام سے بہت تنگ آ گئے تو تنگ آمد بجنگ آمد لوگ جو ہے نا آخر کار اسی نظام کے خلاف اٹھ کڑے ہوئے اور اس نظام کے خلاف انہوں نے بغاوت کیا بادشاہ جو ہے نا سال اور سال جو ہے نا وہ اپنے حکومت کو چلاتا تھا سینٹ بہت پرانی چیز ہے سینٹ نہیں ہے یہ بہت پرانی چیز ہے یہ اسمبلی تو بعد کی ایجاد ہے فرانس انقلاب کے بعد لیکن یہ سینٹ بہت پہلے کی چیز ہے تو ایک دفعہ بادشاہ نے تیس سالوں میں سینٹ کا ایک اجلاس تک نہیں بلایا اپنے شورا کے ساتھ ایک مشورہ بھی نہیں کیا نا پھر تیس سال بعد ایک اجلاس بلایا تو لوگوں نے اجلاس سے انکار کیا اور وہ ایک اجرے میں جمع ہوئے سے سنگی بن گئی ٹھیک ہے تو اسی طرح ہوا بار حال ہی ایک جنگ شروع ہوا پھر اس میں بہت یعنی مطلب لوگوں نے آخر کار غریب لوگ جو ہے نا وہ, وہ ہو گئے تنگ ہو گئے تو انہوں نے جنگ بغاوت شروع کیا اسی دوران علم پر بھی بہت سخپابندی تھی کوئی علم نہیں کر سکتا تھا مگر جب اس کو قریصہ اجازت دیتی کہ تم علم علم حاصل حاصل کرو تو وہ علم حاصل کرتا فن و عدب کے بارے میں ہو ہو جو بھی ہو اور اگر وہ کوئی مطلب اس طرح کے ان کے باطل عقائد کے خلاف اگر کہ ان کے بھی جو عقائد ان کے تھے تو وہ تو باطل تھے ان کے باطل عقائد کے خلاف اگر وہ کوئی آ مطلب آ نظریہ پیش کرتا یا کوئی مطلب وہ تحقیق کرتا طور پر تو اس کو مارتے کہ یہ بس ملحد ہے مثال کے طور پر کسی نے یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین جو اینا یہ گونتی ہے نا یہ گھومتی ہے ہاں اور سورج جو ہے نا وہ کڑا ہے تو یہ اس کا دین سے کیا تعلق ہے لیکن انہوں نے ایسے لوگوں کو مارا قتل کیا ایسے سائنسدانوں کو اور اس وجہ اس نام پر قتل کیا کہ زمین جو ہے نا وہ مرکز ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا بیٹا وہ آیا ہے تو یہ مرکزیت مرکزی ہے مرکزی ہے اگر یہ صورت کے ارد گرد ہے تو اس کی مرکزیت ختم ہو جاتی ہے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا مطلب کیا تھا اور یہ تھا وہ تھا بہرحال یہ کچھ جو کچھ بنا بناتے تھے اور پھر اس کے ذریعے کیا کرتے تھے ان کو بہرحال قتل کرتے لیکن مقصد میرا یہ ہے لوگ تنگ آ گئے جب تنگ آ گئے نا تو انہوں نے ان کے خلاف خروج کیا جنگ شروع ہوئی تو جنگ شروع ہوئی تو اس جنگ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے اور سب نے جو ہے حکومت کے خلاف خروج کیا اور ڈیوکریسی کے خلاف انہوں نے جنگ شروع کیا اس نظام کے خلاف نظام کے خلاف لوگوں نے بہت سے اس میں پادری اور اس طرح کے لوگ مارے گئے اور سخت جنگ ہوئی تو سخت جنگ کے بعد ایک فیصلہ ہوا فیصلہ یہ ہوا کہ بس کے محاکمہ کرتے ہیں کچھ لو اور کچھ دو کا معاملہ کریں گے کچھ لو اور کچھ دو کا معاملہ کریں گے اس طرح تو بھی نہیں کر سکتے کہ مکمل کو ختم کیا جائے لیکن یہ ہے کہ معاملہ کچھ لو کچھ دو پر کیا جائے تو انہوں نے ایک بنیادی فارمولہ بنایا اور یہ تو ان کا عقیدہ بھی تھا کہ پہلے سے ہی, اسلام نے ہی کہا ہے حالانکہ جھوٹ تھی تو انہوں نے کہا ما للہ, للہ وہاں للقی سر للقی سر باپ یہ نظریہ ہے کہ جو اللہ کے لیے ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہوگا یعنی گرجے کے اندر جو اللہ کے لیے عبادات کی جاتی ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے ہو اس میں بادشاہ کوئی مداخلت نہیں کرے گا لیکن وما للقیصر للقیصر جو بادشاہ کے لیے ہے وہ بادشاہ ہی کے لیے ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ کی مداخلت نہیں ہوگی دین کی مداخلت اجتماعی امور قوانین معاملات عقوبات اور سیاحت میں نہیں ہوگی ہاں اور سیاست کی اور بادشاہ کی اور پارلیمنٹ کی مداخلت عبادات میں نہیں ہوگی جو کلیسا کے اندر انفرادی عبادات کی جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ انفرادی عبادات میں انہوں نے دین کو آزاد تسلیم کیا اور اجتماعی معاملات سیاست اور حقوقات میں کلیسا نے ان کو تسلیم کیا کہ تم جو کچھ کرو کر لو اور ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو بہرحال یہ تو ان کے اندر آئے یہ نظام آ گیا ان کے اندر عیسائیوں کے اندر تو آیا عیسائیوں کے اندر تو یہ نظام آیا اور انہوں نے تو تسلیم کیا اس لیے کہ ان کی محرف تھی اور ان کے کے اوپر ظلم ہوا تھا دین کے نام سے. دوبارہ لیکن اس کی ایک یہ نقصان ہوئی کہ لوگ دین کے نام سے بدل ہو گئے لوگ دین کا نام سنتے ہی بس وہ اس نام سے بدل ہو گئے آج بھی مغرب میں دین کا نام وہ ہو جائے تو کچھ اس طرح ظلم بھی تھی کچھ اس کے تحریک کے سربراہی جو ہے کچھ ملحد لوگ کرتے تھے تو انہوں نے بھی زیادہ زور لگایا انہوں نے بھی زیادہ جو ہے نا وہ دین پر رد کیا تو بہرحال لوگوں کو یہ تصور کرایا کہ دین ایک بہت مضمون چیز ہے جو انسان کی آزادی کو سلب کرتا ہے انسان کو غلام بناتا ہے اور انسان کے اوپر کس ما قسم پابندیاں لگا کر اس کو زنجیروں میں جکڑ اور اس کو زنجیروں میں بند کرتا ہے تو انہوں نے بارہ جی نظریہ پیش تو لوگ دین کے نام سے بدل ہو گئے اب ایسا ہوا کہ جب وہاں پر آئی تو بہرحال دین کے غلط استعمال کی وجہ سے آئی تو ہمارے اندر کیوں آئی ہمارے دین میں تو تحریر بھی نہیں ہے اسلام میں تو کوئی تحریر بھی نہیں ہے اسلام میں احکامات میں اور اسلامی خلافت میں تو کوئی ظلم بھی نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر یہ کیسے وجود میں آئی تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ انحراف دین کی وجہ سے ہی. ہم بھی دین میں ہم نے تو تحریف نہیں کیا ہم دین میں تحریف نہیں کر سکتے ورنہ اگر کر سکتے تو خدا نہ نخواستہ ہمارے ہاتھ کتنا تحریف ہوتا تو ہم انافظ انا کی وجہ سے تو تحریف نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ دین سے ہم نے انحراف تو کیا نا دین کے مفہوم سے ہم نے انحراف کیا دین کے مہانی سے ہم نے انحراف کیا تو بہرحال اس وجہ سے ایک وجہ تھی دوسری وجہ یہ تھی کہ اسلام کے نام پر جو ظالم حکومت بادشاہت کے نام سے وہ ہوتی تھی تو اس وجہ سے بھی توڑی بہت جو ہے نا وہ اس کے لیے کوئی گنجائش پیدا ہوئی درمیان میں استشراق کا فتنہ پیدا ہوا انہوں نے ہمارے اندر اس بدعات کو لانا اس بدینی کو ہمارے اندر لانا اسلامی معاشرے میں لانا اس کے لیے انہوں نے کیا استعمال کیا استشراق کا فتنہ استعمال کیا یعنی مستشرقین لوگ جو ہیں استشراق یعنی شرقی علوم کو طلب کرنا وہ تو مغرب ہے نا اور ہم مشرق میں ہیں تو مشرقی علوم طلب کرنا ایسے لوگوں کو انہوں نے پیدا کیا جو لوگ یہ تھے کہ مطلب ہو جو لوگ شرقی مشرقی علوم یعنی دینی علوم کو وہ کیا کرتے تھے حاصل کرتے تھے اور دراصل وہ یہودی عیسائی اور اس طرح کے لوگ ہوتے تھے پھر وہ اپنے یعنی مطلب تشریحات کرتے تھے دین کی اور اس طرح کے باطل مفاہیم ہمارے دین میں وہ داخل کرتے تھے ہمارے دین پر اعتراضات کرتے تھے اور باطل عقائد اور تصورات کو ہمارے اندر داخل کرتے تھے تو ایسے لوگ استشراقی فتنہ دا ہمارے مسلمانوں میں داخل ہوا اور یہ بہت خطرناک قسم کا فتنہ ہے استشراقیوں نے بہت کام کیا لارنس نصاف عربیہ کو دیکھو اس نے خلافت عثمانیہ کو کیسے وہ بالکل ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے آخر کار خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی اس نے یہ حجیف اپنے طرف سے گڑا بنایا کہ اس نے کہا کہ یہ ہے حب الوطن من المان حب الوطنی من نے یہ حجیز کے نام سے بنایا حالانکہ کوئی عزیز مجیز نہیں ہے ٹھیک تو اس نے اس حجیز کو ہوا دی اور لوگوں کے درمیان جو ہے نا وطنیت اور قوم پرستی اور وطن پرستی کا یہ بدبودار نعرہ انہوں نے پیدا کیا اور اس کی وجہ سے جو ہے نا اور یہ فتنہ ہمارے اندر داخل ہو گئی تو استشراک کا بہت بڑا فتنہ ہے استشراط کا یہ فتنہ دیکھو کہ جب یہود سلطان عبد الحمد خان کے پاس آئے خلافت عثمانیہ میں اور انہوں نے فلسطین میں زمین لینے کی اجازت مانگی خریدنے کی اجازت مانگی تو اس نے ان کو دربار سے وہ کیا ان کو بگایا اور ان کو گالیاں دی اور ان کو بہت سب و شتم کیا کہ یہ ہمارے دین میں جائز نہیں ہے ہمارا قوم اس کی اجازت نہیں دیتی تو اس کے بعد انہوں نے ایک طرف تو خلافت کے لیے وہ کیا کہ خلافت کے خلاف سازش انہوں نے بنایا تو مستفیٰ کمال جیسے ملحد لوگوں کو انہوں نے بنا کر ایک طرف اس کو بٹایا دوسری طرف وہ کیا کرتے تھے انہوں نے ایسے لوگوں کو اٹھایا جو خلافت کے خلاف پفے لگاتے تھے آج بھی ایسے لوگ ہیں خلافت کے خلاف اس وقت پتے لگاتے تھے اگرچہ خلافت میں آخر میں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آخر میں خلافت میں کچھ غلطیاں آئی تھی لیکن وہ بہت ہی آخر میں آئی تھی لیکن انہوں نے بھی اس کو بہت زیادہ اس کی اصلاح ممکن تھی اگر علماء اس کی اصلاح کرتے تو بہر حال مرکزی جتنی بھی کمزور ہو لیکن مسلمانوں کی ایک مرکزیت تو موجود تھی نا مسلمانوں کی وہ مرکزی ختم ہو گئی ٹھیک ہے اس کے خلاف انہوں نے سازش کیا انہوں نے قومی نعروں کو اٹھایا ٹھیک ہے تو وہاں پر تورانی قوم کے اندر نعرہ اٹھایا کہ ہم ترک ہے یہ ہے وہ ہے ادھر عربی لوگوں پر یہ کوشش کیا انہوں نے عربی لوگ اٹھ گئے ٹھیک ہے تو عربی لوگوں نے ان کے خلاف خلافت کے فوج میں انگریز کی فوج میں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ پاکستانی لڑے ہیں خلافت کے خلاف اسی طرح عربی لوگ جو ہے نا عرب خلافت کے خلاف اسی فوج میں کڑے تھے انگریز کی فوج میں کڑے تھے اس نعرے پر وہ کہتے تھے کہ ہم تو ترکوں کے خلاف لڑتے ہیں ہم ترکوں کے خلاف لڑتے ہیں ہم ترکوں سے آزادی لینا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت مکہ حجاز اور عربی جتنے ممالک ہیں اس پر بھی ان کے خلافت پر بھی خلاف تھی اور شریف حسین جیسے ملعون لوگ جو ہے نا وہ اٹھ گئے اور انہوں نے باقاعدہ آم آم مطلب یہ نعرہ اٹھایا اور پھر شیخ الحین کو گرفتار کیا اور اس کو اسی ریمالٹا بنایا انگریز کو دے کر آپ کو بھی مالٹا بنایا اصل میں انہوں نے شیخ الحین کو ایک اتفتاح اس کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ مطلب تم خلافت عثمانی میں جو لوگ ہیں ترک ہیں ترکوں کے خلاف تم کفر کا پتوا دے دو شیخ الہند نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے کھیلے میں ان کے خلاف کفر کا فتوا دے دو تو اس وجہ سے شریف حسین نے اس کو گرفتار کیا اور اسی وقت میں شیخ الہند اور جو مطلب آپ کے جو دوسرے حضرات تھے یہ اس کام میں مصروف تھے کہ مطلب خلافت کے ساتھ مطلب وہ رابطہ قائم کر کے ہندوستان میں انگریز کے خلاف لڑے اور ہندوستان میں جو ہے خلافت اسلامی قائم ہو جائے خلافت عثمانی مطلب تحت تو وہ اس طرح کرنا چاہتے تھے بہرحال آپ پھر گرفتار ہو گئے پھر مشکلات آئی پھر اسی وقت میں شریف حسین نے بغاوت کیا خلافت کے خلاف اور اس طرح دوسرے علاقے بھی خلافت سے گئے تو خلافت تو بہرحال کار تحلیل ہو گیا تو ایک طرف انہوں نے یہ کام کیا دوسری طرف انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے اپنے مستشرق لوگوں کو مولوی بنائے ٹھیک ہے اور ان کو بڑے بڑے مدارس میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا تو انہوں نے فتوا دیا کہ ٹھیک ہے فلسطین میں یہود کو زمین خریدنا جو ہے وہ تھی وہ جائز ادرو شرحی عمل کیا ہے یہ جائز ہے تو بس درا دڑھ فلسطین میں وہ زمین لوگ فروخت کرتے تھے ان کے اوپر کے اس فطوے کے ذریعے اس فتوے کی وجہ سے اور وہ خریدتے تھے یہودی تو آخر کار یہودی جو ہے نا وہ فلسطین میں داخل ہو گئے اور القدس کو انہوں محاصرے میں لیا تو بارہ میں یہاں پر آپ کو استشراق کا فتنہ جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ استشراق کے فتنے نے بہت بڑا کام مسلمانوں کے اندر کیا انہوں نے یہ کام کیا کہ ہمارے اندر اس خلافت کے خلاف جو ہے نا انہوں نے وہ کیا انہوں نے خلافت کے خلاف جو سازش کیا یہ انہی لوگوں نے کیا اور ہو کہتے کہ اگر یہ یورپی لوگ جو ہے, یہ اتنے خنزیر ہے وہ کہتے اگر صلاح الدین ایوبی کا نام ان کے سامنے ذکر کیا جائے تو یہ اس کی صفات کرتے ہیں اگر دوسروں کا نام ذکر کیا جائے تو یہ کرتے ہیں. لیکن جب خلافت عثمانی کا نام آتا ہے تو ان کے اوپر کیا آتا ہے بہت زیادہ یہ غصہ ہوتے اس لیے کہ اصل میں یہاں پر تو مسلمانوں کے ایک بڑے فتح کی علامت یہ تھی کہ انہوں نے یورپ کے اندر خلافت یورپ کے اندر خلافت قائم کیا تھا استنبول اور یہ علاقے تو یورپ میں آتے ہیں اور پھر جو ہے نا جب متضمال یہ لوگ آئے تو پھر انہوں نے تو یورپ کو یہ کیا کہ ہمیں اتحاد میں لے لو نا اور اس وقت تو انہوں نے مسلمانوں نے ان کو یورپ سے نکالا تھا تو یہ ہے کہ ان کے دل میں آم خلافت الحمدللہ قائم کی تھی اس وقت کاش کہ یہ خلافت دوبارہ قائم ہو جائے تو بہرحال یہ ہے کہ مطلب استشراق کے فتنے نے اتنا بڑا کام کیا ہے دوسرا اس کے ساتھ استشراق کے ساتھ نظام تعلیم کا فتنہ ہے ان کے نظام تعلیم کا فتنہ بہت بڑا خطرناک فتنہ ہے اسی نے بھی ہمارے اندر کام کیا اور باطل تصورات باطل عقائد باطل قوانین باطل نظاموں کو ہمارے اندر مقبول بنایا بچے کو پہلی جماعت سے ذہن بناتے ہیں تو ایسے اشخاص کو ان کے سامنے لاتے ہیں کسی جگہ آپ نے کوئی وہ پڑھی ہے کتابوں میں سکول کی کتابوں میں کسی جگہ آپ نے پڑھی کیونکہ ان لوگوں کو تو وہ باغی تصور کرتے ہیں ان لوگوں کو تو وہ باغی تصور کرتے کہ ان لوگوں نے ہم سے بغاوت کیا تھا تو اس وجہ سے ان کا کوئی مت آپ نہیں سنے گے لیکن دیکھو قائد اعظم عید یا قطری خان کا عید اور سر سید احمد خان جیسے ملحد فرشتوں کا منکر حجیف کا منکر اس کے کتنے صفات کتابوں میں ہوتے ہیں نا تو ان ایسے بدین لوگوں کے صفات جب بیان کی جاتے ہیں تو بندہ کا آئیڈیل بندہ کا کے لیے اس وحسنہ وہ ہو جاتا ہے چھوٹے بچوں کے ذہن میں یہ ہو جاتا ہے قائد اعظم کے ساتھ رحمتہ اللہ علیہ کا لفظ ذکر کر کر کے آخر کار وہ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے قائد اعظم تھا دیکھو اس قائد اعظم کے لفظ سے وہ کیا سوچے گا وہ اس کی زندگی کے بارے میں معلوم کرے کہ ہاں یہ انگریزوں کے ہاں وقت وکیل تھا انگریزوں کے انگریزوں کے نوکر تھا ہاں ہا, نو ہا? اس طرح وہ کیا کرے گا برطانیہ میں اس نے پڑھائی کی تھی تو وہ کہے گا کہ برطانیہ میں پڑھنا تو ٹھیک ہا? تو اس طرح یہ تصورات آتے ہیں ہاں یہ اس غدار کے بارے میں حتیٰ کہ مستعفی کمالک جیسے ملعون جس کے گمراہی پر اور جس کے الحاد پر امت کا اتفاق تھے مسلم امت کا اس کے لحاظ پر اتفاق ہے اس کے کتنے صفات بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال یہ تھا یہ تھا ترک تھا اور یہ ترکوں کا بابا ہے یہ ہے وہ ہے تو وہ بیان کرتے ہیں ساتھ ساتھ اسلامی نظام کے بارے میں آپ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں بس اسلامیات کے نام سے انہوں نے ایک مضمون داخل کیا ہے اس میں عقائد کا کوئی چیز ہے عقائد کا کوئی ایک وہ بھی اس میں نہیں ہے اسلامیات میں دیکھو اسی اسلامیات میں خلافت کے قیام کا کوئی ایک بات نہیں ہے فقط نماز روزہ زکاة, حج کے بارے میں بھی تفصیلات نہیں ہے کچھ فضائل وغیرہ بیان کرتے ہیں کسی ایک دو آیاتوں کی ترجمہ کرتے ہیں اپنی منمانی تشریح کرتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ جی اسلامیات ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہم مولوی ہیں ہم نے ام اسلامیات کیا ہے اسلامیات تم نے کیا ہے تم غر ہو تم نے تو دین کا حلیہ اصل میں تم لوگوں نے بگاڑا ہے تم لوگوں نے دین کے تم لوگ جو ہے نا کے چہرے پر جو ہے نا وہ بدنما داغ ہو اس ایسے لوگوں نے جو یہ پروفیسر لوگ ہوتے ہیں جو یہ بڑے بڑے اپنے آپ کو وہ جو اسکالر جو ہوتے ہیں نا یہ بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں بہرحال میرا مقصد یہ ہے کہ نظامی تعلیم نے ایک طرف یہ کیا تو یہ نظریات انہوں نے لائے آج کل تو بہت زیادہ آگے گئے ہیں یہ تو پھر دہشت کے بارے میں اور اس کے بارے میں ہمارے وقت میں ایک مضمون تھا بھی میں نے کو بتایا تھا ہمارے دور میں اور دسویں جماعت میں ایک مضمون تھا نور خان ایک فوجی تھا اور وہ انگریزوں کے ہاں فوج میں تھا اور پھر وہ انگریزی جو افسر ہے انگریز جو افسر ہے وہ آتا ہے تو اس کو سلوٹ کرتا ہے پھر اس کے بعد کہتا ہے یہاں پر جو ہے نا وہ سگریٹ بند کرو یہاں پر سگریٹ کی پابندی ہے ہاں پھر کہتے ہیں یہ اتنا ضرورت اور بہادر انسان تھا ضرورت مندی کی وجہ سے پھر وہ ترقی نہ کر سکا اس طرح کہتے ہیں نا لیکن یہ دیکھو اس کے ساتھ کیا تصورات سوات بندے انسان کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں جب ہم یہ مضمون پڑھتے ہیں اور بندہ بچہ ہوتا ہے اس کو ذہن ہوتا ہے تو اس کے دین میں کیا آئے گا اس کے دین میں یہ آئے گا کہ انگریزی فوج میں برتی ہونا اس میں نوکری کرنا جب آپ کے اندر اپنی بہادری اور ضرورت موجود ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے تو پھر وہ امریکہ کی نوکری بھی کرے گا برطانیہ کی نوکری بھی کرے گا جدھر بھی ہو وہ جو ہے نا وہ غلام بنے گا اسے غلام بننے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوگی اس کے اندر یہ بہادری تو تھی کہ سگریٹ بن کرو لیکن دوسری طرف اس میں یہ بےغیرتی بھی تھی کہ وہ انگریز فوج میں انگریز فوج کا ایک ملازم تھا ہاں تو یہ بےغیرتی بھی اس کے اندر موجود تھی تو یہ ہے کہ نظام تعلیم اور اصل میں نظام تعلیم کا جو بنیاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو انہوں نے جو بل پیش کیا تھا کے پارلیمنٹ میں تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہاں پر کوئی اس طرح نہ ہو کہ کوئی معیاری تعلیم ہو یہاں پر ایسا تعلیم ہم بنائے کہ مطلب ہم ان کو انگریزی زبان مطلب وہ لوگ سیکھ سکے آج کل دیکھو انگریزی ایک زبان ہے یہ اگر نہیں ہے نا تو لسان ہے زبان ہے لیکن اس کو سمجھنا کتنا بڑا وہ سمجھا جاتا ہے آ, یعنی مطلب کارنامہ سمجھا جاتا ہے لیکن کسی کو نہیں آتی تو اس کو کتنا حقیر لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کتنا حقیر حقیرات ہے لیکن درحیقت ایسا نہیں ہے یہ تو ایک زبان ہے کیا بات ہے کوئی انگریزی وہ لوگ انگریز جو ہے نا وہ اکثر ایسے لوگوں میں زیادہ ہیں کہ وہ کسی دوسرے زبان کو نہیں جانتے تو پھر تو وہ زیادہ حقیر ہے وہ زیادہ حقیق ہے لیکن بہرحال اس نے لادمی کالے نے بل پیش کرتے وقت یہ بتایا باقاعدہ لکھا اس میں کہ ہم ایسے لوگوں کو بناتے ہیں جس میں خون اور گوش وغیرہ یہ تو ہندوستانی ہو لیکن اس کے دماغ کیا ہو انگریز ہو دماغ ہو اس کے انگریز ہو وہ دماغی طور پر انگریز ہو اور وہ ہمارے لیے مطلب کوئی بڑا نہ بن جائے. بلکہ وہ ہمارے لیے کیا حیثیت ہوتی ہے؟ ترجمان تو فقط ہی ہوتا ہے، اتنا غلام ہوتا ہے جتنا مطلب ایک زبان کی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ انگریزوں کا زبان ہوگا بس یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس وقت اس وقت وہ یہ کہتے ہیں بل میں موجود ہے باقاعدہ کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم نے جو ان کے لیے تعزیرات ہند اور تعزیرات پاکستان کے نام سے جو تعزیراتی قانون بنایا ہے کہ ان کے فیصلے اس پر ہو اسی تعزیرات ہند اور تعزیرات پاکستان پر ہو نہ کہ نہ کہ ہدایات اسی وقت تک تو ہدایہ ایک فیصلوں کے لیے معیار سمجھا جاتا تھا کہ ہم یہاں پر نافذ تھی تو اس وجہ سے اس نے باقاعدہ ہدایہ کا لفظ اس میں دکھا ہے کہ یہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہدایہ حاکم ہو بلکہ تعزیرات ہند اور تعزیرات پاکستان کے نام سے جو قوانین وضع کیے گئے ہیں یہ قائم ہو اس لیے ہم نے ان کو یہ زبان بھولنا ہوگا جو زبان جس زبان میں ہدایات ہے اور اس زبان کو سیکھنا ہوگا جس زبان میں, جس زبان میں ہمارے قوانین ہیں تو اب دیکھو اس نظام تعلیم نے ہمارے اندر کتنے بڑے فساد کو لایا آج کل سیکولرزم کا جو بہت بڑا نقیب ہے وہ کون ہے وہ نظام تعلیم ہے اس نظام تعلیم سے اس کے لیے لوگ تیار کیے جاتے ہیں دیکھو سیاسی لوگ جو ہیں بڑے بڑے ہاں یہ کس آ, کہاں سے فارغ ہے سکول کالج یونیورسٹیوں سے فارغ ہے نا اسی طرح پھر دیکھو اس کے جو محافظی ہے اس کے جو ہاں مقنہ وزارتوں میں بھی طرح لوگ ہوتے ہیں جو اس پر فیصلے کرتے ہیں عدالتوں میں وہ اسی یونیورسٹیوں سے فارغ ہوتے ہیں ہاں وہ جو اس نظام کی دفاع کرتے ہیں فوج وغیرہ تو وہ کیا ہے وہ جو ہے نا وہ بھی اس سے وابستہ لوگ ہیں نا اسی اسکول اور کالجوں سے فارغ ہو چکے ہیں نا تو اسی طرح ہے کہ یہ سب کچھ جو تیار کیا جاتا ہے آج کل وہ نظام تعلیم سے کے ذریعے جو نہ وہ تیار کرتے ہیں تو چوتھی جو بہت بڑی چیز ہے وہ نظام تعلیم ہے ساتھ ساتھ این جی اوز این جی اوز جو ہیں یہ جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے غیر حکومتی ادارے اور یہ ہمارے ملکوں میں اسلامی ملکوں میں جو کام کر رہے ہیں نام نام اعتبار تھے اسلامی ملک کے اسلامی زمین ہے اس لیے ہم اسلامی ملک کے تھے ورنہ ان کے قوانین تو اسلامی نہیں ہے لیکن یہ جو این جی اوز ہے تو یہ بھی اس طرح کرتے ہیں کہ یہ بھی کوشش کرتے ہیں اس کی نظام کو مقبول کرنے کے لیے تو کوئی سیاسی سطح پر کام کرتا ہے کوئی ترقیاتی کام کرتے ہیں کوئی جو ہے نا دوسرے کام تعلیمی سطح پر کام کرتے ہیں کتنے این جی اوز ہے جو نظام تعلیم اسکولوں کو بناتے ہیں اور کیا, کیا کیا کرتے ہیں نا تو یہ این جی جو یہ باقاعدہ ہمارے اندر کہ ہمیں قرآن کہ ہمیں بتاتا ہے یہ تمہارے دشمن ہیں ہیں اور وہ لوگ آتے ہیں ہمارے لیے مطلب گلیاں بناتے ہیں اور نالیاں بناتے ہیں اور کنویاں جو ہے نا وہ کنویں نکالتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے یہ ہمارے خیر خواہ لوگے وہ کیسے خیر خواہ بن سکتے ہیں دیکھو ان کے کچھ اغراض ہوتے ہیں ان کے ملک کے وسائل پر قبضہ یہ ایک ہوتا ہے ان کے ملک کے حکومت اور ملک کے سیاسی نظام پر قبضہ ملک کے فوج کو یرغمال بنانا اور اسی طرح عوام کے ذہنوں میں دوسری تہذیب دوسری ثقافت دوسری جو ہے نا اس کو مقبولیت دینا یہ ان کے کاموں میں داخل ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ملکوں کے اندر یہ اس نظام کو ترویج دے وہ آتے ہیں تو ہمارے ملکوں میں پہاڑی وعیاری کو بھی پھیلاتے ہیں اس, سے اس, سے اس کا ان کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جو آج ہم آج غیرتی مسلمان انگریزوں سے نفرت کرتے ہیں تو ان کی نفرت کی ایک وجہ ان کی بغیرتی بھی ہے کہ یہ بغیرت لوگ ہے تو جب ہم ہمارے اندر بھی بغیرتی آ جاتی ہے ہمارے اندر بھی اتنی فحاشی اور عیاری آ جاتی ہے تو پھر ہم انگریز سے کیا نفرت کریں گے تو پھر ہم ان کے نظام سے کیا نفرت کریں گے پھر ہم بھی آہستہ آہستہ جو ہے نا نظام کی طرف کیا کریں گے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ گلوبلائزیشن جو ہے عالمگیریت جو ہے یہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ ہمارے اندر لاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ملک کی وسائل پر ان کا قبضہ ہے ہاں دیکھو ملکی وسائل پر ان کا قبضہ ہے اسی طرح جو ہے نا سیاست انہوں نے کنٹرول کیا ہے یہ بڑے بڑے سیاسی لوگ جو ہیں یہ ان سے ہیں. سے. یہ, ان سے سے ڈرتے ہیں باقاعدہ وہ کے لیے کام کرتے ہیں تو ان کا نام بنتا ہے پاکستان کے اندر اتنا فنڈ کدھر ہے کہ وہ ترقیاتی کام کریں تو وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں ان کے نام بنتے ہیں عوام میں ان کی مقبولیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ باقاعدہ ان کی دمکی ان کو دمکی دیتے ہمارے لیے یہ, یہ منظور کرو ورنہ یہ یہ باتیں ہمارے لیے بل ہمارا منظور کرو ورنہ ہم نکلتے ہیں تو پھر کہتے ہیں بس تی کہ ہم منظور کرتے ہیں ہم منظور کرتے ہیں بس ان کو انہوں نے غلام بنایا ہے اسی طرح مطلب وہ میڈیا کے ساتھ بھی کرتے ہیں ایک دفعہ میں نے ایک ساتھی سے پوچھا کہ یار یہ جو میڈیا ہے اور توڑا مطلب اس طرح کا صحابی نا تو میں نے اسے پوچھا کہ یار یہ کیا ہے مطلب اس کے کتنے خرچے ہوں گے یہ کہاں سے پورا کرتے ہیں یہ جن اشتہاروں سے پورا کرتے ہیں یہ جو وغیرہ جو چلتے ہیں تو اس نے کہا نہیں بھائی ان کے کبھی کسی کے ایک ایک دن کے کروڑوں کے خرچے ہیں تو یہ پورے نہیں ہو سکتے رپورٹروں کے دکھو دینا ہے کچھ بہت کچھ کرنا ہے تو ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے تو پھر میں نے کہا کہ یار پھر یہ کہاں سے پورے ہوتے ہیں تو پھر اس نے کہا کہ یہ یو ایس ایڈ اور اس طرح کے بڑے بڑے ادارے نہیں ہیں غیر ملکی امریکہ کے ادارے ہیں دوسرے کے پھر وہ آتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم ان ہم آپ کو اتنا فنڈ فراہم کریں گے لیکن ہمارے یہ یہ باتیں جو ہے نا اس کے لیے اشتہار چلانا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے اشتہار چلانا ہے اور اس کو جو ہے نا عوام میں مقبول کرنا ہے تو جب بھی آپ مقبول کرو گے تو پھر بعد میں ہم کیا کریں گے آپ وہ یہ فنڈ فراہم کریں گے تو یہ کام جو یہ لوگ کرتے ہیں تو بارہ جی اوز یہ کام کرتے ہیں اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں یہ این جی اوز کے ساتھ ایک مربوط چیز ہے ملٹی نیشنل کمپنیاں آج کراچی میں پشاور میں اور اسلام آباد میں یہ مطلب یہ علاقے تو تھوڑے چیز سے اسلامت سے محفوظ ہے لیکن جو بڑے شہر ہے اس پر ان کا کتنا بڑا قبضہ ہے اور وہ باقاعدہ عوام سے خون کو چوستا ہے بالکل ان کو مطلب جو ہے نا یہاں پر خام مال لیتے ہیں وہ پھر واپس وا یہاں پر وہ اس کو فروخت کرتے ہیں تو کس کو فائدہ ہوا فائدہ ان کو ہوا ان کے اور نقصان ہمیں اٹھانا پڑا ان کے ایسے ایسے لوگ ہیں کہ امریکہ کے مجموعی بل کا دس گنا ان کا بجٹ کا امریکی کے مجموعی بجٹ کا دس گنا ان کے ایک ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی بجٹ ہے اگر آپ نے اس کا مطالعہ کیا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امریکہ کو جو مجموعی بجٹ ہے اس کے دس گنہ اس کا بجٹ ہے ان کمپنیوں کا پھر وہ خود امریکہ کو پیسہ پیسے دیتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے لوگ اتنی بڑی بڑی کمپنیاں اس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی جس طرح انہوں نے کیا تھا آج کی منفی کمپنیاں وہی کردار ادا کر رہے وہ بھی اسی طرح داخل ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے وسائل پر قبضہ کیا اور پھر وسائل پر قبضے کے بعد حکومت حکومت کو کو انہوں نے حکومت کو کیا لیکن آج کل ان کو حکومت کنٹرول کا کرنا ان کے ضروریات میں داخل نہیں ہے کیونکہ حکومت تو ان کے اشارے پر چلتے چلتے ہیں اسی وقت تو سلطنت تھی سلطنت مغلیہ وغیرہ قائم تھی تو اس وقت ان کو کچھ مشکلات تھے کچھ رکاوٹیں تھیں اگرچہ بعد میں ایسے سلادین بھی تھے کہ وہ ان کے اشارے پر چلتے تھے لیکن پھر بھی توڑے بہت یعنی ان کے تربیت یافتہ تو نہیں تھے ان سے تو انہوں نے تربیت نہیں کیا تھا تو اس وجہ سے ان کے راستے میں توڑے بہت رکاوٹ تھے تو ان کو ختم کیا لیکن آج وہ دوبارہ اس پالیسی کو ممکن ہے وہ نہیں دہرائیں گے تو بہرحال یہ ہے کہ مطلب یہ کمپنیاں ہیں اسی طرح ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ ان کی جو تہذیبی اور ثقافتی سطح پر یہ کوشش لوگ کرتے ہیں آج کل میڈیا بھی اس میں کردار ادا کرتا ہے کہ ہمارے اندر ان کے ان کو ان کے تہذیب کو لایا جائے اور ساتھ ساتھ میڈیا جو بہت بڑا فتنہ ہے آج کل اس نظام کو مقبول کرنے اسلامی نظام خلافت سے لوگوں کو بدل کرنے دین کے مفہوم اور مذہب کے مفہوم سے لوگوں کو بدل کرنے کے لیے جو بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے یہ وی ملعون ادارہ میڈیا ہے جو بہت خطرناک ہے بہت ہی خطرناک یہ چیز ہے اور جس کے بارے میں میرے خیال یہ ہے کہ ان کو تو مکمل طور پر قتل کیا جائے جس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں ملہونی قطین و تختیلہ کا حکم جس کے بارے میں موجود ہو تو آپ سوچ کریں کہ وہ کتنا خطرناک ہوگا جس کے بارے میں قرآن فقط قتل کا نہیں سخترین قتل کا حکم دیتا ہے تو بہرحال ایک ادارہ ہے کہ ایک بہت خطرناک ادارہ جو ہے نا میڈیا بھی ہے جو اس میں کردار ادا کرتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ ریاستی نظام ہے ریاستی نظام جو ہے یہ بھی اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے کہ ان کی جس ریاستی نظام نے لوگوں کو مسلمانوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا خلافت تو ایک عالمگیر نظام تھا تو ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے پھر ان کو بس ہر ایک مجبور ہے کہ وہ اب مطلب کسی سپر پاور کو ہاتھ دے دے اور ان کے ہاتھ جو ہے نا وہ بٹھا کر پھر ان کے مطلب اشارے پر چلے تو اسی طرح ان کو اور اور قومیت کے نعرے جو وہ اسی راستے میں بہت زیادہ ممید اور معاون ہے ان کے لیے تو یہ بھی ہے